اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ و نفقیہ و نفسیہ تم تحبون اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو فتب رونی تو میری تباہ کرو یحب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر اور تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا واللہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا فل کہہ دیجیے عطی اللہ اور رسولہ کرو اللہ کی اور رسول کی فن پس اگر وہ پھر جائیں منہ پھر لیں فإن لا يحب الكافرين تو القین اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا کافروں کو پسند نہیں کرتا عم اللہ یقینا اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم اور نوح اور علیہ ابراہیم اور علیہ عمران کو تمام جہانوں پر ضروری تم بہم بادن یہ ایسی نسل ہے جس کا بعض بعد میں سے ہے ایسی اولاد ہے کہ جن کا بعض بعد میں سے ہے یعنی یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے بلّہ سمیم اور اللہ تعالی خوب, سننے والا خوب جاننے والا ہے ربی ان نظر تو لا کا معافی وقت محرہ جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے اس چیز کی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے ہرا آزاد کیا گیا یعنی کہ جو کچھ بھی میرے پیٹ میں میرے حمل میں ہے وہ تیرے لیے آزاد کیا گیا ہے یہ میں نے نظر مان لی ہے فتح قبل تو تو مجھ سے قبول کر لے ان نقان تو ہی خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے فلما ودا جب اس نے اس کو جنا کالب تو کہا ربی انی ودا تو انسا اے اللہ میں نے اس کو جنا ہے لڑکی یعنی میں نے لڑکی جنی ہے واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کے بارے میں جو اس نے جنا و لہ سدارو کل اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں وہ ان سب مریم اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم وہ اندھا بیکا و ضروری جاتا مینشیم اور یقیناً میں اسے اور اس کی اولاد کو شیتان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں فتح رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ہا بھی قبول تو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اچھی نشو کے ساتھ اس کی پرورش کی و کفلا اور اس کی کفالت کی نے کلاما دخلا علی دکریل میں حرابا جب کبھی زکریہ علیہ اللہ اس کے پاس داخل ہوتے محراب میں واجوہ انتہا رسکا تو انہوں نے وہ پاتے ان کے پاس رزق یا پایا انہوں نے ان کے پاس رزق کالا کہا یا مریم و اے مریم انا لکی حاضہ کہاں سے ہے یہ تیرے لیے قالت تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ ہی یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ یرزق من یشعب بغیر حساب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے رزق عطا کرتا ہے ہنالک دعا دکری یا ربہ وہیں زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی قالا کہا ربی حبلی من لدن کا ذریعتا طیبہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد دے پاکیزہ اولاد دے انکا سمیح الدعا یقیناً تو دعا کو بہت سننے والا ہے فناदत الملائکہ تو هو قائم يصلي في المحراب تو اس کو आवाज دی فرشتوں نے جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا ان الله يبشرك بيحيى کہ اللہ تعالی تو یہ یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے مصدقن بكلمۃ من الله جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے و سیدن اور سردار ہے وحصورا اور اپنے آپ پر قابو رکھنے والا و نبی اور نبی ہے من نیک لوگوں میں سے کالا کہا اور یقینی بلا من اے میرے رب میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے بچہ وقت بالاگانی الکبا رو اور تحقیق مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا وہ مراعاتی اور میری بیوی بانج ہے اللَّهُ يَفْعَلُ مَا <يَشَا> اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا کا جو چاہتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ آیا. اس نے کہا اے میرے رب تو کا تیری نشانی ہے اللہ تو کلی من ثلاثة اللہ رمضا کہ تو نہیں کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ تین دن اللہ رمضہ مگر اشاروں میں وذکر الربا کا کثیرہ اور اپنے رب کا ذکر کر بہت زیادہ وسبح بالعشی و اور تسبیح بیان کر شام اور صبح کے وقت و عبقالت ملا مریم و ان اللہ وصطفی کے و کے وصطف کے العالمین۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم یقینا اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے جہان والوں کی عورتوں پر تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے یا مریم قنو کی کی وسودی ورقاعی کے عین اے مریم اپنے رب کے لیے تابع فرمان ہو جا فرما بردار بن جا وسودی اور سیدھا کر اور رکو کر مرہ کے عین رکو کرنے والوں کے ساتھ لال کب امبا بین الیک یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم تیری طرف وہی کرتے ہیں وما قم تال دئیم اب القنہ اکلامہ یقفن مریم اور آپ اس وقت موجود نہ تھے ان کے پاس جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا وما قم تال دئیم اب اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قلمیں ڈالی پانی میں جھگڑا ہوا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ پانی میں قلمیں ڈالتے ہیں تو جس کی قلم وہ پانی کی مخالف سمت میں چلے گی تو وہ مریم کی کفالت کرے گا یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے مرار, یہ مریم ہاں مریم انہ بشرو کے بھی کلیمت حسم المسیحرو سب نریما و جی ہن فنیاخر اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقینا اللہ تعالی تجھ کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جو دنیا میں وجاہت والا اور آخرت میں مقرب لوگوں میں سے نہیں ان کا ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے وقف کر دیا گیا تھا نہ انہیں انہیں وقف کر دیا گیا تھا تو اس لیے پھر ان کی کفالت کوئی اور ہی کرے گا جو اس یعنی کہ جگہ کے منتظمین ہوتے ہیں وہی وہ کفالت کرتے ہیں یہ تو آج بھی یہ سوچ چلتا ہے آج بھی لوگ دعوی والوں کو وقف کرتے ہیں بچے تو جب بچہ وقف کر کے ان کے حوالے کر دیا ہے تو پھر ان کی کفالت اسی کے انہیں کے ذمہ ہوتی ہے نہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اب انہوں نے ایک وہ چھوٹے بچوں کے لیے جو وقف شدہ بچے ہیں ان کے لیے اسپیشل ایک اکیڈمی تیار کی ہے دلائی میں اور وہ تقریباً چھ سال سات سال, سال کے بچے ہیں انہیں وہ اپنے طرز پر ہی ساری وہ تعلیم دیں گے اور ان کی ساری تربیت پرورش کریں گے اپنے حساب کتاب سے ہاں اور بچوں کا وہاں پہ اتنا دل لگا ہوا وہ گھر نہیں جاتے چھٹی میں بھی نہیں جاتے ان کے لیے اتنی دھمکی کافی ہے تو آپ کو گھر بھیج دے گی دلائی مظفرآباد وہ یو کلی منا سفیل مہدی و کہلا اور وہ کرے گا لوگوں سے مہد گود میں و کہلا اور ادھیڑ عمر میں صالحین اور نیکوں میں سے ہوگا کالا ربی انا یا والد تو اس نے کہا اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بچہ ولم یم سسنی بشر جب کہ مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے کدالی کالا کہا کدالی قلعہ خلکم یا شاہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اذا قضا فإنما يقول له كن جب وہ وہ فیصلہ کرتا ہے ہے کسی کام کا تو یقیناً وہ اس کو صرف یہ کہتا ہے کہ حکمت اور وہ اس کو کتاب اور حکمت سکھائے گا وورات اول انجیل اور تورات اور انجیل بھی وہ رسولا اللہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول ہوگا انی قد جئتکم کہ بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں بی آیت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نشانی انی اخلق لکم من الطین کا حیعت تیری کہ بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے کا حیعت تیری یا بناتا ہوں تمہارے لیے میں مٹی سے کا حیعت تیری پرندے کی مثل پرندے کی شکل کی طرح فہ افخفی ہی پس میں اس میں پھونکتا ہوں فہکوونں طں بھیہنی اللہ تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کی حکم سے وہ اکما وال ااباسات اور میں بری کرتا ہوں اکماہ پدائیشی نہ کو وال اور برس کی بیماری والے کو وہہریل موہ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بھ نے اللہ اللہ کے حکم سے۔ و ا ن ب ئ و ك م کو خبر دیتا ہوں ب ما اس چیز کے بارے میں جو تم کھاتے ہو و ما ت د خ اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو ا ن ف ی د ا ل ک ا ا ی ت تمہارے ل نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو م ن ی ن ف م ص د ق ا ل م ا ب اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے اگے ہے پہلے ہے مجھ سے تورات سے ولی وہلل لکم بعد الذی حرم علیکم ارتا کہ میں تم پر حلال کروں اس میں سے کچھ جو تم پر حرام کر دیا گیا وا جئتکم بیاتیم رببکم اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں فتق اللہ و اتقون پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و ربکم یقینا اللہ میرا اور تمہارا رب ہے فاعبدوه پس اس کی کی یہ سیدھا راستہ ہے ہے جب نے ان میں سے کفر محسوس کیا تو کہا، من اللہ، میرا اللہ کی طرف مددگار کون ہے؟ قال تو حواریوں نے کہا، نحن انصار توارہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہی، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں وشحد اور گواہ ہو جائیے بھی انا مسلمون کے بے شک ہم فرما بردار ہیں ربنا اے ہمارے رب آمن بما انزلتا ہم اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو تون نے نازل کی ہے وہ تباہ رسولہ اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے فخ تم نامشاہ تو ہم کو شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے وما کرو وما اللہ اور انہوں نے تدبیر کی خفیہ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے قال اللہ ہوسا جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا وارا فی القا الیہ یقیناً میں تجھ کو قبض کرنے والا ہوں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف ومطہرک من کا مل کا اور ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا وا جائل الذین تابعو کا فوق الذین کفروا الای یوم القیامہ اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں ان لوگوں سے بلند کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا ہے ثم الی یارجعکم پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر جانا ہے لوٹ کر آنا ہے تمہا علیہ مرجعکم پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے فا احکم بین میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فیما کنتم فیہ تختالفون جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے فاما اللہ دین کفروا فاوعذبوہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ تو سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہیں میں انہیں درد سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں ومالا ہم من ناصرین اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا وہ امدینہ امن و امل الصلحاط و ہوں اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک سال اعمال کیے ان کو ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ ہم تجھ پر آیات اور حکمت والا ذکر تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَا یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم پرنی کی مثال کی طرح ہے آدم اسی ہے خالقہو من ترابن کہ اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا ثم قالالہو کن فیقون پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گیا بن گیا الحق برربک حق تر رب کی طرف سے فلا تکن من الممترین تو تو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے فمن ہاجی ما کا مل علم تو جو تجھ سے جھگڑا کرے اس کے بارے میں تیرے پاس علم آ جانے کے بعد فقل تو تعالو آو سما نبتحل ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور کو, آپ کو, کو ہم کریں فنج اور ہم اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر انہصص الحق یقینا یہ بیان برحق ہے وما من اللہ. اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے وہ ان دلہ اللہ عزیز الحکیم اور یقینا اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یہ مباحلہ ہے مباہلا میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق جن کا آپس میں کسی بارے میں اختلاف ہوتا ہے وہ ایک میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں اور دونوں مل کر بد دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو مثال کے طور پر مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ نے مرزا غلام مدقاد یعنی کے ساتھ مباللہ کیا تھا اور مبالے میں یہ بدعا کی گئی تھی کہ جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں ہی فوت ہو جائے تو برزا غلام احمد قادیانی یعنی اسنا اللہ امرت سری رحمہ اللہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا اور وہ مرا بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے اس کو مبالا کہتے ہیں وہ نبوت کا دعوے دار تھا یہ جائیں فل علیم بالمف دین تو اللہ تعالی فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے بولیا اہل کتاب کہہ کتاب بعد کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اللہ نعبد اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں ولان الشریقہ بھی ہی آ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ارباب بعدن اللہ اور ہمارا بعد بعد کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے اگر تم پھر جاؤ فقول شدو تو کہو کہ گواہ بن جاؤ بھی انا مسلم کے ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں ہم تو مسلمان ہونے والے ہیں یا اہل الہل کتاب جو نفی ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو وما انزلت اللہ من تو و انجیل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئی ہیں افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں وہ کہتے تھے نہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے تو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے بارے میں تمہیں ایسا جھگڑا کیوں کرتے ہو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے تو رات انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں علیہ السلام پہلے تھے آج بھی کچھ وہ جو زیادہ سیاح قسم کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں صحابی حنفی تھے یہ مظاہر میں بنے ہاں ان تم ہا اُلا کم بھی خبردار تم تو وہ لوگ ہو کہ جس جو جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم ہے لیکن یہ نسبتہ کو نشان ہا تم ہا لَكُمْ بِهِ فیما دیکھو تم تو وہ لوگ ہو کہ تم اس بات میں بھی تم نے جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا ما جونا ما علم تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے, اور, اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ماکانا ابراہیم ولاسر ابراہیم علیہ السلات و نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی ولاکن کا حنیف مسلمہ لیکن وہ یکسو مسلمان تھے وما کا اور مشرقوں میں سے نہ تھے انصب ابراہیم اللہ تباہ نبی امن یقینا ابراہیم علیہ السلات وسلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالی مؤمنوں کا پرہیزگار ایمان والوں کا ولی ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ خواہش کرتا ہے کاش کے وہ تم کو گمراہ کر دیں وَمَا يُضِلُّونَ اللہ الفسا ہوں اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں وَمَا یشغرون اور وہ شعور نہیں رکھتے یا اہل کتابی نمت فرون بھی آیات اللہ تشہدون اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو یا اہل کتاب ہی اے اہل کتاب لمتلبسون الحق بالباطل تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو وتكتمون الحق اور حق کو کیوں چھپاتے ہو وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو وکالف اہل کتاب امین بلدی عمزین و جہن وقف آخرہ جیون اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا اس چیز پر جو اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے اس پر تم بھی ایمان لے آؤ دن کے آغاز میں اور اس کے آخر میں کفر کر دو یعنی صبح کے وقت مومنٹ بن جاؤ اور شام کو کہو کہ ہم نہیں مانتے اللہ میر شاید کہ وہ لوٹا ہیں یہ پروپیگنڈے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس وقت دنیا میں جتنی بھی جماعتیں اور تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں آپ باقیوں کو چھوڑیں پاکستان ہی کو لے لیں اس میں جو ملک کی ایجنسی ہوتی ہے نا سرکاری ایجنسیاں فوجی ایجنسیاں یہ اپنے بندے داخل کرتے ہیں اور ہر تنظیم اور جماعت کے لیے انہوں نے ایک دائرہ کار متعین کیا ہوتا ہے جب وہ تنظیم اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور اس دائرے سے باہر نکلنے لگتی ہے تو وہ افراد جو ایجنسیوں نے داخل کیے ہوتے ہیں جماعتوں میں وہ ان کے ذریعے گڑبڑ شروع کروا لیتے ہیں یا پھر ان میں سے وہ لوگ جو کلیدی عہدوں پر ہوتے ہیں بڑے اہم لوگ انہیں واپس بلا لیتے ہیں کہ چھوڑ دو جماعت وہ جماعت چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے جو عام طبقہ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ دیکھو وہ آخر اتنی دور تک پہنچ کے سارا کچھ دیکھ کے چھوڑ کے آیا ہے yeah. کوئی وجہ تو ہوگی نا آخر کوئی تو گڑبڑ ہے اس جماعت میں یہ ایک اصول ہے پراپے گنڈے کا طریقہ کار ہے کہ پہلے اپنے بندے داخل کرو داخل کرنے کے بعد پھر ان کا مرال پست کرنے کے لیے حوصلے گرانے کے لیے پھر بندے درمیان سے اپنے نکال لیں تاکہ لوگ متزلزل ہو جائیں ان کی بات سننا لوگ چھوڑ دیں یہ ایک یعنی کہ اسٹریٹجی ہے حکمت عملی ہوتی ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ دن سارا ان کے ساتھ گزارو اور شام کو کہو جی ہم نے دیکھ لیا ہے کیا ہے ان کا دین ان کا مطلب سارا کچھ جانتے ہیں چھوڑ دو یہ بہت مثبت پراپے ڈنڈا ہوگا جو باہر رہ کے پراپے ڈنڈا کرتے ہیں ان کا اتنا اثر نہیں ہوتا جو اندر جا کے پھر واپس آتے ہیں اس کی بات لوگ سنتے ہیں کہ ہاں یہ تو دیکھ کے آیا ہے نا اس پوچھو بہت سے علاقے ہیں جہاں عرب میں احناف ہیں لیکن وہ حنفی متعصب نہیں ہیں اصولی حنفی ہیں اکثر کچھ متعصب بھی ہیں مگر نہ اصولی حنفی ہیں وہ حنفی ہونے کے باوجود عامی نونچی کہتے ہیں ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں رف الدین کرتے ہیں عقیدہ ان کا اہل سننا بالجما والا ہے دیو بندی والا عقیدہ نہیں ہے اور ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا اصل میں یہ جو ہے نا مرتدل قسم کے لوگ چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں ان کے ہاں کسی امام کی طرف نسبت جو ہوتی ہے وہ صرف محض اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب مسائل کے اندر اختلاف ہوگا اور اشتہادی مسئلہ ہوگا نس کوئی واضح موجود نہیں ہوگی تو اس وقت ہم نے فلاں امام کی بات کو ترجیح دینی ہے بس جہاں پر نص آ جائے وہاں پر تو وہ کسی امام کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دیتے یہ ان کے ہاں اصول اور طریقہ کار ہے لعلہم تاکہ وہ لوٹ آئیں ولا تؤمنوا اللہ تاکہ تم بات نہ مانو کسی کے لیے یقین نہ کرو مگر اس آدمی کے لیے جو تمہارے دین کی پیروی کرے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہے پل کہہ دیجیے ان الدا اللہ کے یقین ہدایت اللہ کی ہدایت ہے کہ کوئی ایک دیا جائے اس کی مثل جو تم دیے گئے ہو یا تم سے وہ جھگڑا کرے تمہارے رب کے ہاں پُل ان الفت الب اللہ کہہ دیجیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی ہی من شاہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے و اللہ عباس العدیم اور اللہ تعالیٰ وسط والے خوب جاننے والے ہیں یخصب رحمت ہی میں شاہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں و اللہ حد الف العدیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں وَمِنْ احلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ لَا يُؤدِّهِ <إِلَيك> اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں انت امن اگر تو اس کو ایک دینار بھی اس کے سپرد کر دے لا ہی اریک <إِلَيك> تو وہ تجھ کو ادا نہیں کرے گا وہ دینار اللہ ما دمتا علیہ قائم مگر جب تک تو اس پر کھڑا رہے یعنی اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو پھر وہ دے گا وغیرہ نہ نہیں دے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر امیوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اللہ یقول اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ حالانکہ وہ جانتے ہیں بلا کیوں نہیں من اوفا بے جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا اختیار کیا یقیناً اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے ان دستی و ایمانی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے سمن کلیلہ تھوڑی قیمت الاء کلا خلا کلاخیرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ولاق کلیم اللہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا ولام یوم القیامہ اور ان کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھے گا ولاو ذکیم ان کا تزکیہ نہ کرے گا ولاحم آزاب علیم اور ان کے لیے دردناک آزاب ہے و ان مفریق الب السنت بِالْكِتَابِ اور یقین ان میں سے ایک گرو ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ گھماتا ہے پھیرتا ہے لطح صبو مل الکتاب ہی تاکہ تم اس کو بھی کتاب میں سے سمجھو و ماح و من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے وہ یقل ان دلہی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ طرف سے ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں ماکان کسی <وَالنُبُوَى> بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے نا پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے وَلَا كِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَا بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ رب والے تم اس وجہ سے جو تم کتاب تم کتاب سکھائے جاتے ہو ارباب اور جو تم پڑھتے ہو وَلَا الْمَلَائِكَةَ اور نہیں وہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو اے امرک مسلمون کیا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تم کو کفر کا حکم دے گا وَإذْ أخذ اللہ اور جب اللہ تعالیٰ نے پھر آئے رسول تمہارے پاس جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے لتؤمن ہی تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے و لطن ہو اور تم اس کی ضرور مدد کرو گے کالا تم کہا کیا کہ تم نے اقرار کیا ہے اسری اور تم نے اس پر پختہ ذمہ داری پختہ وعدہ لیا ہے کالر نے کہا ہم نے اقرار کیا کالا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں میں سے ہوں تو اس کے بعد پھر گیا فافاصون تو وہی لوگ فاصف ہیں دین اللہ يبغون کہ اللہ کے دین کے سوا وہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي اور اسی کے لیے فر فرما بردار ہوا ہر وہ شخص جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں توعن مکرحا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہی اور اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے کلآمنہ بلاہ کہہ دیجیے ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں پما ان ضلع علین اور چیز پر جو پر نازل کی گئی ہے پما ان ضلع علیہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اقوب اور جو نازل کی گئی ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق یا اور کی اولادوں پر فما اوتی ی موسی و عیسی والنبیون من ربہم اور جو کچھ موسی عیسی اور دیگر انبیاء اپنے رب کی طرف سے دیئے گئے ہیں لا نثریق بین احد منهم ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے و نحن لہ مسلمون اور ہم اس کے لیے تابع فرمان ہونے والے ہیں فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبلهن اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اللہ, بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا وہ شاہدو النر حق اور اس کے بعد کہ انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے وہ جا احم البینات اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ظالمین اور ظالم اللہ تعالی اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا اور بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی خالدین فیحا اس میں ہمیشہ رہیں گے لاف ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے اللہ دین اداب کا واسلہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کی فان الله غفور رحيم تو یقینا اللہ تعالی خوب بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا یقینا وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بھڑ گئے لن تقبل توبتهم ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ واولئك هم الضالون اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان انَ اللہ دقفت وحم کفار یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے فلاں یق ولا من احدہ ولا افتابی پس ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین کے بھراؤ کے برابر بھی سونا قبول نہ کیا جائے گا گرچہ وہ اس کو فدیے میں ہی دے دے اولا کل اذاب العریم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے مما المن ناثرین اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی